اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وعلموا انما غنمتم من شئ فان الله قمصه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا وما انزلنا على يوم الفرقان يوم الملتقى الجمعان والله على كل شئ قدیر صدق الله العظیم اب یہاں وہ مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے والموں جان لو علما غنیم تم منشعین جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے فن اللہ خم تو اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے ہے ولی رسول اور رسول کے لیے ولی ذلقربا اور رسول کے قرابت داروں کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے یہاں اچھی طرح کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش کا معاملہ تھا جب تک آپ بکے میں تھے حضرت خدیت القمران رضی اللہ تعالی علیہ کی دولت جو ہے اس سے آپ کا کام چل رہا تھا جو بھی بچا کچھا ان کا سرمایہ تھا مدینے میں آ کر ظاہر بات ہے کہ اب آپ کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا نہ آپ کوئی تجارت کرتے تھے تو اب آپ کے اخراجات اور پھر یہ کہ آپ کے بھی قرابتدار ہیں آپ کی ازواج متحرات ہیں ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے تو مال غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ اس کام کے لیے رکھ لیا گیا گویا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا اور بیت المال ہی کفالت کرے گا حضور کی بھی اور حضور کے قرابت داروں کی بھی اس کے علاوہ اس بیت المال میں یتاما والمساکین ابنصبی اس میں حصہ ہوگا یتیموں کے لیے بھی اور مساکین اور محتاجوں کے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی یہ گویا کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا تو ہو گیا نمبر سرکار سمجھ لیجیے سرکاری ہو گیا لیکن اس سرکار میں سب سے بڑا خرچ جو ہے وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی آپ کے اخراجات آپ کے ازواج متحرات کا رات دفقہ آپ کے قرابت داروں کا قربا جس میں آپ کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کشلہ رہبی آپ فرماتے تھے تو اس کے لیے اور یہ کہ یتیموں اور مساکیب کے لیے مبن سبھی تن کن تم آمن تم بلّاہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر ومانزلنا آلہ آپ دینا اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یعنی جو شہر نازل کی وہ ہے غیبی امداد مسرت غیبی جو فرشتے آئے ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انسین جو ہے غیب کا معاملہ ہے فرشتوں کو دیکھا تو کسی نے نہیں تو جیسے وحی آتی تھی حضرت جبرعی لے کر آتے تھے تو اس پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ہے ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو اگر تمہیں وہ یقین ہے تو پھر تم اس حکم کو پورے طور پر سمجھیے کہ دلی طور پر اس کو قبول کرو خوش دلی کے ساتھ پوری طریقے سے کہ ہومس جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا بیت المال کا بقیہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ چار بٹا پانچ جو ہے یہ اب تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے درمیان اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کس نے کتنا جمع کیا سارا مال ایک جگہ جمع ہوگا اور پھر اس کے حصے لگیں گے چاہے کوئی پہرے پر تھا جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی چاہے یہ کہ کوئی باقاعدہ جنگ میں کسی نے حصہ لیا چاہے کسی نے مال غنیمت جمع کیا چاہے نہیں کیا جو بھی جنگ میں ہے ان کو برابر کا حصہ ملے گا اس میں یہ ہے کہ جو سواریوں والے تھے انہیں دوہرا اور جو پیدل تھے انہیں اکیرا اس لیے کہ سواریاں اگر کسی کا اونٹ ہے کسی کا گھوڑا ہے دو گھوڑے بھی تھے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست وہ خود اپنے پاس سے کرتا تھا کوئی سپلائی لائنز تو آج کل کی جس طرح فوجوں کی ہوتی ہیں وہ موجود نہیں تھی لہذا جو مجاہد تھا کہ جو سوار تھا گھوڑے پر یا اونٹ پر جس کا اپنا گھوڑا تھا اپنا اونٹ تھا اس کو دوہرا حصہ اور جو عام پیادہ جو مجاہد تھا اس کو اکیلا ولی ذلقربا ولی تامہ المساکین اب ابن صبی انکن تم آمن تم اللہ ومانزن یوم الفرقان یوم الطل جمان اس فرقان والے دن فیصلے کے دن جس دن کی دو فوجیں بھیڑ گئی تھیں و اللہ ولا کر شاہین اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس ان تم بل ادوتل دنیا و اصل میں یہ جو وادی ہے جس میں بدر واقع ہوا ہے یہ گھاٹی سی ہے جو دونوں کناروں کے اوپر تو بہت تنگ ہے لیکن درمیان میں بہت کھل کر میدان بن جاتا ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شمال کی طرف نکل جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے شام کی طرف ایک سرا جنوب کی طرف ہے اور وہ جاتا ہے مکے کی طرف ایک مشرق کی طرف آتا ہے کہ جو مغینے کی طرف آ رہا ہے اور اکثر و بیشتر جو پہلے حاجی جاتے تھے وہ اسی راستے پر تھے یہی راستہ تھا اب تو جو نیا طریق الہجرا بڑی اعلیٰ سڑک بن گئی ہے تو لوگوں کو ان مقامات سے گزرنے کا موقع نہیں ملتا ورنہ بدر سے ہو کر ہی راستہ گزرتا تھا تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی اسکیم بن گئی تدبیر ایسی ہو گئی کہ این بر وقت پہنچے وہ جو مدینے والا سرا تھا جو قریب تھا مدینے کے اس وادی کا اس پر حضور پہنچے اور این اسی وقت جو دور والا سرا تھا وہ گھاٹی جہاں پہ ختم ہو رہی تھی جنوب کی طرف وہاں وہ قریش بھی پہنچ گئے پر وقت تھا جب تم تھے برلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر اس انتم کے دنیا دنیا ادنا کا معنت سے قریب تک وہ ہوم بل اور وہ تھے پرلے کنارے پر ورقب وس فلا مین اور وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا نیچے ہو کر گزر گیا تھا یعنی اس کے بعد پہاڑوں کی ایک رینج تھی اور اس کے بعد پھر تہامہ کا میدان تھا تو ابو سفیان نے یہ کیا تھا کہ قافلے کو لے کر اس بدر کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوئے ادھر سے تو وہ پیغام بھی دیا تاکہ فوج تاکہ مسلمانوں کی توجہ بھی ہو تو فوج کی طرف ہو جائے اور اسی میں وہ لگا کر اپنے قافلے کو بچا کر نکال کر لے اور وہ تہامہ میں شاہی کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل بھی گئے بلاؤ تمام تم رختلف تم فلمی اور اگر تم لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا کہ فلاں وقت پر ہمیں پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ تم ایک ساتھ نہ پہنچ سکتے اختلاف ہو جاتا جیسے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے فلاں وقت پہ میں بھی پہنچوں گا آپ بھی پہنچ جائے تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا نہ ہوتا جتنا کہ ہم نے اپنی مشیت اپنی تدبیر سے کر دیا کہ این وقت پر تمہیں وہاں پہنچا دیا اس کی وجہ کیا تھی ہم چاہتے تھے کہ یہ ٹکراؤ ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ جان لیں اہل وقت کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کس کے ساتھ ہے اس کے عوام بھی سمجھ لیں براکل یقینی اللہ عمران کان مفولہ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ طے کر دے وہ شے فیصلہ کر دے کہ جو ہو کر رہنی ہے کان مفولہ یہ لے کر منہ نہ تاکہ اب جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی عوام کی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر گویا کہ وہ پھر مورد الزام خود ہیں اب ان کے سرداروں نے جو کچھ ان کی متباری تھی اب آ کر اس موقع کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اب بھی اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے تو بات کے واضح ہونے کے بعد ہلاک ہو امن حلقان بین و یا امن حیان بیہ نتین اور جسے جینا ہے جس کی زندگی ہے روحانی زندگی اور جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے وہ بھی اس بینہ کی بنا پر اس سیدھے راستے پر آ جائے اور حیات معنوی حاصل کر لے وین اللہ سمیہ اور یقین سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے یہ یوری کا منام کا کلیلن جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی ان کو آپ کی نیند میں کم حضور نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑی طاقت نہیں ہے بڑی تھوڑی سی جمعیت ہے قریش کی جو آئی ہے حالانکہ ایک ہزار کا لشکر تھا وَلَوْ کا كَثِيرًا کا سیرن اور اگر آپ کو دکھایا ہوتا کہ وہ بڑی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں لَفَشِلْتُمْ اور آپ نے وہ بات بتائی ہوتی صحابہ کرام کو اپنے ساتھیوں کو تو اے مسلمانوں پھر تم کمزوری دکھاتے تمہیں دھیرے پڑ جاتے والا تنازعہ تم پھر اور معاملے کے اندر پھر کوئی ایک اور تنازعہ کھڑا ہو جاتا کہ ہمیں یہاں جنگ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں وراکم اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالی نے سلامتی پیدا فرما دی ان علیم بذات مزاج صدور یقیناً وہ جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس سے واقف ہے اس کی توجیہ یہ کی ہے مفسرین نے کہ اگرچہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں تھا کہ حضور کو جو خواب دکھایا گیا وہ غلط تھا اصل میں ان کی جو معنیوی حقیقت تھی وہ دکھا دی گئی ایک ہے کسی شے کے اندر جو کمیت ہے کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ہے جو اس کی کیفیت ہے جو اس کے اندر اصل حقیقت ہے تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ دینے کی ہے کہ مکے سے جو اصل نفری آئی تھی وہ تو ان عوام الناس کی تھی کہ جن کو معلوم تھا کہ محمد ہمارے بہترین آدمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہی ہیں وہ ہمارے گلے سرسبد ہیں ہمارے خاندان کے قریش کے بہترین لوگ ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی, کوئی ظلم نہیں کیا ہے وہ صرف ایک خدا واحد کا کے ماننے والے اور جو ہے وہ ادیکیوں کا حکم دینے والے ہیں تو جو ان کے یہاں جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی عوام الناس ان کے دل اپنے لیڈروں کے ساتھ نہیں تھے آ تو گئے تھے وہ ڈائریکٹ ان کا ڈبر تھا ان کا فیصلہ تھا لیڈروں کا حکم تھا آ گئے تھے لیکن مارے باندھے کو آئے ہوئے تھے ان کے دلوں کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ جو کسی ایسے لشکر میں ہوتی ہے کہ جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو برحق ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اس لڑنے والے کے اندر وہ اس شخص میں نہیں ہوتی کہ جو مارے باندھے کو لے آیا گیا ہو اور خود اسے اپنے دل میں یقین نہ ہو کہ میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں اس اعتبار سے مانوی طور پر جو ان کی کیفیت تھی اس کے اعتبار سے وہ واقع کم تھے تو حضور کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل حقیقت دکھائی وہ اس کو منہ نزل تقتم فی آ یو نہیں کم کلیل کل مزید اللہ نے یہ کیا کہ جب دونوں لشکر ٹکرائے ہیں تو ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ مسلمانوں کو بھی وہ تھوڑے لگ رہے تھے کہ کوئی زیادہ لوگ نہیں اور بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے یعنی یہ کہ ہر صورت اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو تاکہ یہ صورتحال حال جو ہے یوم الفرقان ہونا اس کا بالکل واضح ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ کنیکتراک جاتا معاملہ جنگ نہ ہوتی مقابلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے کہ اللہ اس کو فیصلہ کن دن بنا دینا چاہتا تھا یوم الفرقان فیصلے کا دن وہ صورتحال پیدا نہ ہوتی نہ یقینی اللہ عمران کا نہ تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو کہ جو ہونے والا ہی تھا وہی اللہ ترجاء اور تمام معاملات بالآطرط اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے فیت انتو اے ایمان جب بھی اب تمہارا اب چونکہ دور شروع ہو گیا ہے اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے مسلح تصادم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ تو ابھی پہلی جنگ ہے ابھی جنگیں اور آنی ہیں اگلے ہی سال گزمائے بہت ہو گیا جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی فوج سے فسبتو پہلا حکم تو یہ ہے کہ پھر ثابت قدم رہو قدم جمائے رکھو دوسرا حکم بسکر اللہ کا اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ لال پہ تاکہ تم فلاں پاؤ تمہاری جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے بسمیر مما صبروں کا اللہ بلّہ ایک بندہ مومن کا صبر جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر ہے لہٰذا اللہ یاد رہے گا اللہ کے ساتھ قلبی تعلق روحانی تعلق استوار ہوگا تو تم ثابت قدم رہو گے اور اگر اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا قلبی رشتہ روحانی رشتہ تو پھر تمہارے اندر جان نہیں ہوگی اور تیسرا حکم اللہ رسول آؤ <عَوَى> اور دیکھو تیسرا حکم یہ ہے کہ جو ڈسپلن ہے اس کی پابندی کرو حکم مانو اللہ کا اس کے رسول کا اب ویسے تو یہاں اللہ کا حکم بھی کہا گیا یہ ظاہر بات ہے کہ وہاں تو ہر وقت جو حکم آتا تھا وہ رسول کا حکم آتا تھا اس لیے کہ قرآن بھی آ رہا ہے تو رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اور رسول اپنی جانب سے اپنی اشتہاد کے تحت اپنی رائے کے تحت اپنی تدبیر کے تحت کو رائے دے رہے ہیں تو ابھی ادو کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہے تو ویسے کہنے کو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لیکن امن و رسول اطاعت بن جاتی ہے میں مصطفیٰ تنازع اور دیکھو آپس میں جھگڑو نہیں یہی وہ الفاظ آئے ہیں جو آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں میں و حتائزہ تنازع تم فل ام وسع تما کمات اب یہ ایک سال بعد ہونے والا ہے یہ ایک سال پہلے ان سے کہا جا رہا ہے نظم کی پابندی کرو اطاعت رسول پر کاربند رہو ولا جاؤں اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ ڈالو وہ تو تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے وہ تر ہماری اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی وصبرو اور ثابت قدم رہو ان اللہ معابرین یقین اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے اللہ کی نصرت تعید اہل صبر کے ساتھ ہے ولا تک نذین خرجو مندیا رحیم بطور ناس ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کبھی جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اینڈتے ہوئے اکڑتے ہوئے،, ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ وہ قریش کا نشتہ جب چلا ہے تو ابو چہل نے جو بھی ساز و سامان کیا تھا اس کے لیے ڈھول ڈھمک کا بھی تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہر طرح کا لاؤ لشکر تو وہ تو جا رہے تھے بالکل اس خیال سے کہ فتح ہماری ہے ہی ہے اور ہم مسل کر رکھ دیں گے جیسے مچھر کو مسل دیا جاتا ہے یہ مسلمان ہیں ہی کتنے وہ جو ہے خوم اپنے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے و سدون ان سب اللہ اور حقیقت کیا تھی کہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے بلاہ بیمار یا بلون محیط اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا اللہ کے قابو سے باہر جانے والی ان کی کوئی تدویر نہیں تھی بھائی زین الحم و و اعمال اہم اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا وکال اللہ اور اس نے ان کے کان میں یہ پھونک ماری تھی یہ بس وسا ڈالا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا مکے سے نکلی ہو نفری اور ایک ہزار کی یہ تو گویا کہ بڑی انہونی سی بات تھی عرب کے اندر اس طرح کے مواقع بہت کم آتے تھے تو گویا کہ وہ نے پٹیاں پڑھاتا آ رہا تھا پھونکے مارتا آ رہا تھا آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا لا بلک من الناس کوئی انسانوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ امی جار القم اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں پلم تڑا تیفان اور جب لشکروں دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنے سامنے ہوئی نہ کسا آلہ تو وہ شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے مڑ گیا بھاگا و اور اس نے کہا اتنی بری ہوں منکم میں تم سے لا تعلق ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اتنی آرام لا ترون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے فرشتوں کو دیکھنا جو ہے کیونکہ یہ بھی ناری مخلوق ہے نور اور نار میں بڑا قرب ہے نوری مخلوق ہے اور ناری مخلوق ہے جن اور یہ جن ہے آزادی ابلیس تو اس کو نظر آ فرشتے آ رہے آ رہا مالا کرون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے انمی اخاف اللہ مجھے اللہ کا خوف ہے واللہ شرید اللہ شرید القاف اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے اس یقون المنافی کن وطین فی قروب ہی مردل اب یہ ایک نقشہ تو یہ تھا کہ جب چلے آ رہے تھے قریش کا لشکر لے کر ابو جہل اور اس کے ساتھی سردار اور ادھر شیطان بھی ان کو پہلے تو پیٹ ٹھوکتا ہوا آ رہا ہے اور عین وقت پر جو ہے وہ ان کو ساتھ چھوڑ کر بھاگا ہے ادھر جب مدینے کے اندر اب جہاں وہاں سے مسلمان چلے تھے حضور چلے تھے تو جو کہ منافق پیچھے رہ گئے تھے وہ اب باتیں کر رہے تھے یقون المنافق اون بلزین فی قروب ہی مرمون جب کہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا ورا الا دین و کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے مت ماری گئی ہے دماغ خراب ہو گیا ہے کویس سے ٹکرانے چلے ان کی عقل جواب دے گئی ہے ہم تو پہلے بھی سمجھتے تھے کہ یہ صفحا ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں لیکن اب تو معلوم ہوتا ہے کہ سرے سے مت ماری گئی غمرہ دین اوم ان کے دین نے ان کی مت مار دی و من یہ تھا وقت اللّہ فیم اللہ عزیز انہیں کیا پتا کہ جو کوئی تمقول کرے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا و لوتفلین قبر الملائے اور کاشت دیکھ سکتے جب کہ قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کو ان کی جانوں کو ید ربونا ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے واجبارہ ہوں اور ان کی پیٹھوں پر وزو عذاب الحریق اور کہتے اب چکھو جلنے کا عذاب ظاہل کا بے مقدمہ اور یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے وان اللہ صبل اور یہ کہ اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے کرنے والا نہیں ہے کداب عال فرون اور اللہ قبل جیسے کہ معاملہ ہوا عال فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے عال فرون عال فرعون سے پہلے قوم شعیب قوم شعیب سے پہلے اخصد آبورہ کی بستیاں ان سے پہلے قوم سمود ان سے پہلے قوم یات ان سے پہلے قوم نوح یہ ہم سور آراف کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ کر آئیں گداب عال فرون و اللہ کبھر آیات اللہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا کفر کیا فاخت رحم اللہ بلوب ہے تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں ان کے گناہوں کی پیداش پا... میں ان اللہ قبی ان شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ قوی ہے قوت والا ہے زور آور ہے اور سزا دینے میں سخت ہے ظاہل کا بیان حتر فسین یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دبی بھیجا جیسے کہ قوم حود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی آگے چل کر سمود کہلائی تو یہ لوگ کون تھے یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی انعام دیا تھا احسان کیا تھا ایمان انہیں ملا تھا لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا کفر کی روش پر آ توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ پر مڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نعمت ختم کر لیتا ہے انعام کی جگہ پر اللہ کا آزاد آ جاتا ہے ضالق بے اللہ کو مغلیہ رنگے متن ان عماہ اللہ حتہ یوگئی روم ان یہ یہ ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ راگ میں بھی اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے صرف خواہش سے ویژول تھنکنگ سے امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے پہلے کچھ افراد بدلیں گے ان کے اندر کلب ماہیت ہوگی ان کا باطن بدلے گا ان کی سوچ ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے مقاصد ان کی دلچسپیاں ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گے یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے طاقت لگائیں گے معاشرے کو بدل دیں گے اور پھر یہ اس طریقے سے انقلاب آئے گا کیوں جہاں درد گفت دیگر شبد جہاں کیوں دیگر شدھ جہاں دیگر شبد جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر اور یہ ضروری تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے قرآن اللہ سمیون علی ملا سب کچھ سننے